اتشاع يا ايلان الحمد لله والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ميدويد اسلامي भाइयों اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہیں میں شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی دامت دامد العالیہ نے اس پر فتن دور میں آسانی سے نیکیہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت اور طریقت کا جامع مجموعہ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 اللہ کے نام سے شروع دنوں مہربان رحم والا دن سیرو ولا محبوب ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے کے کا دن سروت اور مستقیم یعنی ہم کو سیدھا راستہ چلا ہدایت کا معنی راستہ دکھا دینا بھی ہے اور منزل تک پہنچا دینا بھی اللہ عز و جل لے ہدایت کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جن سے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے آسمانوں زمینوں میں اللہ عزل کی قائم کردہ نشانیاں اللہ عز و جل کی نازل کردہ کتابیں اور اللہ عزل کے بھیجے ہوئے مخصوص بندے صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے اس پر تمام انبیاء کرام علیہم السلاد وسلام چلے یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے اس پر صحابہ کرام علیہ مردوان بزرگ دین اور اولیا اظام رحما اللہ چلے جیسا کہ اگلی آیت میں بھی موجود ہے اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام صرف اسی سلح کے اہل سنت میں گزرے ہیں اور اللہ عز و جل نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے فرمانے والی تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بزرگ دین رحمہ اللہ المبین کے نقشے قدم پر چلنا بہت بڑی سعادت ہے کہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ہے البرکتم یعنی برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے اس زمن میں سولہ مدنی پھول قبول فرمائیے نمبر ایک ہمیں چاہیے کہ اللہ اور رسول ازر و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر اسی طرح سر تسلیم خن کریں جیسے ان بزرگ اللہ المبین نے کیا تھا ان پاکیزہ ہستیوں کی کتابیں زندگی کا ایک ایک صفحہ ہمارے لیے رہنمائی کی دستاویز ہے نمبر دو اگر کسی کو بچپن ہی سے ماں باپ کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے تو وہ حضرت سنا موسیٰ کلیم اللہ علی علیہ سلاۃ السلام کی آزمائش یاد کرے کہ کس طرح آپ نبی علیہ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ علی نبی علیہ نبی جینا ولیہ کو فرعون جو کہ آپ علی نبی علیہ نبی جینا ولیہ سلاۃسلام کے قتل کے در پہ تھا اسے بچانے کے لیے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا تھا نمبر تین اگر شریعت کا کوئی حکم مشکل محسوس ہو تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا و علیہ کو یاد کریں کہ کس طرح حکم الزل کی اطاعت میں اپنے چہیتے بیٹے کو نباہ کرنے پر تیار ہو گئے تھے نمبر چار اگر کوئی مصائب و علام میں مبتلا ہو تو حضرت علی نبی جینا سلاد کی بیماری اور اس پر آپ اعلیٰ نبی جینا و علیہ سلاۃ والسلام کے صبر عظیم کو یاد کریں نمبر پانچ اگر کسی کو منصب و حکومت ملے تو حضرت سیدنا سلیمان نبی جینا و و کی سیرت مبارکہ پر چلیں کہ اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود لمحہ بھر کے لیے بھی یاد عزوجل سے غافل نہ ہوئے نمبر چھ اگر کسی کا لاڈلا بیٹا کھو جائے تو وہ حضرت سجید یعقوب علاء نبی جینا والسلام کو یاد کرے کہ کس طرح علی نبی جینا سلاد نے حضرت سجنا یوسف علی نبی جینا سلاد کے بچرنے پر صبر کا مظاہرہ کیا تھا نمبر 7 اگر کوئی عورت دعوت گناہ دے تو حضرت سجیدہ یوسف علا نبی جینا والسلام کو یاد کرے جنہوں نے قید میں جانا تو گوارا کر لیا مگر اپنے دامن پر کوئی داغ نہ لگنے دیا نمبر آٹھ اگر کسی کو دین کی خاطر اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے تو وہ اپنے آبائی شہر مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرف المتامہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ زیادہ اللہ شرف المتاظمہ کو ہجرت کرنے والے عظیم مسافر یعنی میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کو یاد کرے نمبر نو اگر دین اسلام کی تبلیغ کی راہ میں کوئی زخم لگے تو حضرت سجد اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرے جنہوں نے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر بیان کرنے کے نتیجے میں کفار جفاکار کار کی ظالمانہ مار سہی تھی نمبر دس اگر کبھی عدل و انصاف کرنے کا موقع ملا تو حضرت سجد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف کو یاد کرے جس کی گواہی غیر مسلم بھی دیتے ہیں نمبر گیارہ اگر رائے خدا میں خرچ کرنے کا موقع ملے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کو ذہن میں لائے کہ انہوں نے کبھی رائے خدا میں خرچ کرنے سے درغ نہیں کیا نمبر بارہ دشمنان اسلام سے مقابلہ ہو تو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وضح الکریم کی شجاعت نمبر تیرہ رائے علم میں سبر درپیش ہو تو حضرت سجدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوق علم نمبر چودہ مسلمانوں میں صلحوں کروانے کا موقع ملے تو حضرت سجدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نمبر 15 رائے خدا عزیز میں جان دینے کا موقع ہاں پڑے تو سجد الشہدہ سجدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شہادت کو نمبر 16 حکومت ملے تو حضرت سنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالیٰ کے نقشے قدم پر چلے کہ جنہوں نے حکومت ملنے کے بعد اپنی بیوی کا قیمتی ہار بھی بیت المال میں جمع کروا دیا تھا ہم زندگی کے ہر ہر معاملے میں بزرگائے دین رحم اللہ اور کے نقشے قدم پر چلنے کی سعادت پا سکتے ہیں جس طرح وہ عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے جو مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ کی جائے اسی طرح وہ دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے کہ جو سب کے لیے کی جائے کیونکہ اگر ایک کے لیے بھی قبول ہوئی تو امید ہے کہ سب کے لیے قبول ہو جائے گی اسی لیے دعا کے اول و آخر درو پاک پڑھا جاتا ہے کیونکہ درود شریف یقیناً قبول ہوتا ہے تو رحمت الہی عزوجل سے امید قبی ہے کہ وہ دو درودوں کے درمیان کی جانے والی دعا کو نہ چھوڑے گا بلکہ اول آخر پڑھے جانے والے درود شریف کی برکت سے اسے بھی قبول فرما ہی لے گا مدنی پھول جس کے سر کے بیچوں بیچ سنت کے مطابق مانگ نہ نکلتی ہو وہ ایک دنت المستقیم پڑھ کر مانگ نکالے انشاءاللہ شاء اللہ ترکیب بن جائے گی چلا نیک بندوں کے نقش قدم پر چلا نیک بندوں کے نقش قدم پر سدا گمراہوں سے بچا یا الہی تجھے باس کا انبیاء اولیاء کا تو الفت میں ان کی گما یا الہی امین بجا نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم اللہ عز کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہم کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسرے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے امین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد المرسلین أما بعد فاعوذ بالله من عباد فاؤم الرحمٰن الرحیم سلادیب اللہ سلادیا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ يَا نُورَ <اللَّه> ملے ملے اسلامی بھائیو قریب قریب آ کر درد کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو سالوں بیٹھ جائیے اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ کیدان سنت کا درد سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کا فرمان علیشان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درو شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرآت اجر لکھتا ہے اور ایک قرآد پہار جتنا ہے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم میٹے میٹے اسلامی بھائیو شیخ طریقت امیر اعلی سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رزو زیائی دعوت در قادم العلیہ اپنی کتاب غیبت کی دواکاریاں صفحہ اکانوے پر غیبت سے بچنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بڑوں یعنی استادوں نگرانوں وغیرہ کی خدمتوں میں مدنی التیجہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آ کر آپ کے کسی ماتحت کی بلا مسلح شرعی غیبت کرنے لگے تو قدرت ہونے کی صورت میں فوراً اسے روک دیجیے ورنہ غیبت سننے کے گناہ میں پڑ سکتے ہیں اگر غیبت سن کر آپ کو غصہ آ گیا اور زبان سے کچھ نکل گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہی غیبت کرنے والا مختاب یعنی جس کی غیبت کر رہا تھا اس کو آپ کے الفاظ پہنچا دے اور پھر مزید گنا مسائل پیدا ہوں بالفرض غیبت کرنے والا آپ کے پاس کسی کی برائی پہنچانے میں کامیاب ہو بھی گیا ہوشان رسول متوجہ ہوں آج طلوع آفتاب کا وقت چھ بج کر دس منٹ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 کہ آپ کو جو کچھ کسی کے بارے میں بتایا گیا اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں اللہ کرنے والے کے ذریعے ملی ہوئی بات کسی اور کو بتانے کا جذبہ شر پیدا ہوتے ہی اس فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو ذہن میں دہرائیے کسی انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کیے بیان کر دے پھر اس حدیث سے پاک میں کی ہوئی ممانعت کے مطابق عمل کرنے کی نیت سے اس بات کو کسی کے آگے بیان مت کیجیے ورنہ خود بھی بہتان وغیرہ کے گناہوں کی آفت میں پھنس جائیں گے ہاں جس کی غیبت کی گئی تھی اس کی تصدیق ہو جانے پر اچھی اچھی نیتیں کر کے اس ماتحت کی ضرور اصلاح فرما دیجیے آپ کو اگرچہ بظاہر کوئی بڑائی مل بھی گئی ہو مگر اللہ و قدیر عزاجل کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہیے محض رشوی کلامی نہیں بلکی گہرائی سے آجزی, آجزی, اور آجزی کرتے رہیے اپنی کم آئے گی اور بے بداحتی یعنی کم حیثیتی کا اعتراف کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کیجئے مجھ میں کمال رکھا ہے مسفا نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں میں ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرے نے پال رکھا ہے اللہ جب بھی آپ کے پاس کوئی آ کر کسی کی ہرگیز اعتماد مت کیجیے کیونکہ غیبت کرنے کے سبب وہ فاسق ہو جاتا ہے اور فاسق کی خبر معتبر نہیں ہوتی حضرت سیدنا امام محمد بن شہاب زہری علیہ رحمت اللہ القوی کی کبھی ایک مرتبہ بادشاہ سلیمان بن عبد کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا بادشاہ نے قدر نادواری کے ساتھ اس سے کہا مجھے باتا جلا ہے تم نے میرے خلاف فلان فلان بات کیے اس نے جواب دیا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا بادشاہ نے اسرار کرتے ہوئے کہا جس نے مجھے بتایا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے بہت سچا آدمی ہے تو حضرت سیدنا امام زہری علئے رحمتہ اللہ قبی نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا آپ کو جس نے اس طرح کی خبر دی وہ تو چغلی کھانے والا ہوا اور چگل اور کبھی سچا ہو نہیں سکتا یہ سمل گیا اور کہنے لگا حضور آپ نے بالکل بجا فرمایا پھر اس شخص سے کہا ادہب بسلام یعنی تم سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ امیر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی کے بارے میں کوئی منفی نگیٹو بات کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے کی تحقیق کریں اگر تم جھوٹے نکلے تو اس آیت مبارکہ کے مزداق قرار پاؤ گے ترجمہ کنز ایمان اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو اور اگر تم سچے ہوئے تو یہ آیت کریمہ تم پر صادق آئے گیم ای کنز المان بہت تانا بہت تانے دینے والا بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں اس گرج کی یا میرا معاف کر دیجئے آئندہ میں ایسا یعنی غیبتیں اور چغل خوریاں نہیں کروں گا اللہ عز کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقیں ہماری مغفرت ہو امین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک شخص نے کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہیں ان کے دوست کی کچھ منفی نگیٹو باتیں بتائی اس پر انہوں نے شاد فرمایا افسوس تم میرے پاس تین برائیاں لے کر آئے نمبر ایک مجھے میرے اسلامی بھائی سے نفرت دلائی نمبر دو اس وجہ سے میرے دل کو تشویشوں اور وسوسوں میں مشغول کیا اور نمبر تین اپنے امین نفس پر توہمت لگائی یعنی میں تمہیں اماندار سمجھتا تھا مگر تم تو پیٹ کے ہلکے نکلے بزرگ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقلوں کے دشمنوں اور محبتوں کے چوروں سے بچو یہ چور بدگوئی کرنے والے اور چغلی کھانے والے ہیں اور چور تو مال چراتے ہیں جبکہ یہ غیبتیں چگلیاں کرنے والے لوگ محبتیں چراتے ہیں حضرت سجدنا منصور بن زادان علیہ رحمت اللہ علی منان فرماتے ہیں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 اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو امین بجاہ النبی امین مجھے غیبتوں سے بچایا الائی بچو چغلیوں سے سدایا الائی کبھی بھی لگاؤ نہ کسی پر دے توفیق صدقو وفای یا الائی صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم توبو علی الہ تغفر الله صلی حبیب صل اللہ علی صل اللہ علی صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ صدیقہ آباد باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ 20 اپریل 2009 نو بروز پیر شریف باب المدینہ کراچی کے رہائشی تقریباً پچاس سالہ ایک غیر مسلم نے جب مدنی چینل پر اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سنا تو الحمد للہ عز و جل متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا آل اللہ. ان کا اسلامی نام محمد صدیق رکھا گیا وہ رات کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز مدینہ میں ہونے والے افتہبار سنتوں پر اجتماع میں شریک ہوئے اور الحمد للہ ہاتھوں ہاتھ ہات عاشقانے رسول کے ساتھ دعود اسلامی کے سندوں کی تربیت کے بارہ دن کے مدنی قافلے کے مسافر بھی بن گئے آل اللہ. مدنی قافلے سے واپس آنے کے دوسرے یا تیسرے روز گراؤنڈ بابل مدی نے کراچی کے نزدیک ایک گاڑی نے دیا یہ حادثہ جان لیوا ثابت ہوا وہ اسلام کی انمول دولت سے مالا مال ہونے کے تقریبا سترہ یا اٹھارہ دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے آمین آمین صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کی مہم ہے نفس و شیطان کے خلاف جو بھی دیکھے گا کرے گا انشاءاللہ اعتراف نفس امارہ پہ ضرب ایسی لگے گی زور دار ندامت کے سبب ہوگا گناہ گارش بار الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد للہ عز و جل کچھ نصیب بندے کو موت سے صرف سترہ یا اٹھارہ دن قبل اسلام کی دولت نصیب ہو گئی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 ام المنی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے ایک سال پہلے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو راہ راس پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ خیر یعنی بھلائی پر مر جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں بلا شخص اچھی حالت پر مرا ہے جب ایسا خوش نصیب اور نیک شخص مرنے لگتا ہے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 اس وقت یہ شخص اللہ عز و جل سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اور اللہ عز و جل اس سے ملنے کو ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم تو صلی صل اللہ تعالیٰ صلی اللہ سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے, محکمہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے رہیے اپنے اپنے شہروں اور علاقوں میں ہفتہ وار سنت والے اجتماع میں اول تاخیر شرکت کی ترکیب بنائیے عشقائے کے ساتھ مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ ذکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پور کر کے اپنے یا کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے انشاءاللہ عزوجل اللہ اس کی برکت سے گناہوں سے نفرت کرنے پابند سنت بننے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا ہریشت بھائی اپنے مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور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 الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين يا رب مصطفى عز وجل صلى الله تعالی علیہ وسلم بطفعل مصطفى صلى الله عليه وسلم ہماری ہمارے ماں کی اور سرکار صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما یا الله عز وجل درชี غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار بنا یا الله عز وجل اسلام کا بول بالا کر دشمنان نے اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ زیر گمب قصرہ جلوائے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس مدن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما یا اللہ المدین کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے سے کہا کر دے پوری آر زہر بےکسوں مجبور کی آمين آمين آمين بجاه النبي جل أمين صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليبا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين لا لا. الحمد رب عالمین الحمد اللہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی سید الانبیاء و المرسلین جزى الله عنا سيدنا و مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهلہ یا ہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کر رد شہیدے کربلا کے واسطے سید سجاد کے قدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقی رل میں ہودا کے واسطے تصدق صادق الاسلام کر بےغز راضی ہو قادم اور رضا کے واسطے بہرے مارو سر مارو بے خود سری جند حق, حق میں گنجنے دے, دے باسپا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا, دنیا کے کچھ تو سے بچا ایک کارت اب دی واہریا کے واسطے بل فرا کا سب کا کر کرکو پرا دے حسن سا گل حسن اور کے واسطے سادری کر پادری رکھ پادریوں میں اٹھا پادرے اب دل پادری قدرت نما کے واسطے نل رج کن سے دے رج کے ہس ندع راک کے واسطے نسر بھی کالے کسد کا کال ہو من سور رکھے دے آیا دین مخی جان فضا کے واسطے سور ارفانو لوگو حمد دو حسنا ہو بہا علی نو حسن احمد بہا کے پاس سے بیری تین مجھ پر نار من گلزار کر بھی دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روح روے ماں کو جما شہجیا مولا جمال اولیا کے جمع واسطے دے مو امد کے لیے روزی کر ہمد کے لیے اللہ سے حصہ گدا کے واسطے و دنیا کی مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے اس کی عشی انتما کے واسطے حب اہل آلے دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق کے ہمزہ پیشوا کے واسطے کو اچھا سن کو سترا جان پورنور کر اچھے, اچھے پیارے شمشید بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں آدی میں آلے رسول اللہ کر حضرت آدمے آدمے آلے رسول نفتدا کے واسطے کر عطا احمد رضا مدے مرسل مجھے میرے مولا حضرت کے واسطے پور کر سب کا تیرا حصر میں ایک بریا چرجیا دین پیرے باسپا کے واسطے احینا پی دینی بد دنیا سلام سلام پادری اب سلام اب رضا کے واسطے اس کے احمد میں عطا کر چشم تر سو دے یا خدا اتار کو احمد رضا کے واسطے کے احمد, احمد میں عطا کر, کر چشم سر سو دے دیگر, دیگر, دیگر یا خدا پودا تار اور احمد رضا کے واسطے سد کا دل سے عین علم و عمل کا دے کے مجب نوا کے واسطے آمین آمین بجاہ ہی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلو الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں اشراک و دعا کا وقت ہو چکا ہے فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی سفید السفرما الشاء اللہ اشراک و دوہا کے نوافل ادا کیے جائیں گے <سلام>